باب اکسٹھ احوال اور ان کی توضیح و تشریح میرے محترم شیخ ابو النجیب سہروردی رحمت اللہ علیہ نے باسناد مشایخ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی میں ہوں تو وہ ایمان کی حلاوت پاتا ہے پہلا اللہ اور اللہ کا رسول اس کو اوروں سے زیادہ محبوب ہو دوسرا وہ کسی سے محض اللہ کے لیے محبت کرتا ہو تیسرا جب اللہ نے اس کو کفر سے نجات عطا کر دی تو پھر وہ کفر کی طرف لوٹنا ایسا ہی برا سمجھے جتنا اپنے اپنا آگ میں ڈالا جانا حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے خدایا تو اپنی محبت مجھے میری جان اور میری سماعت اور اور و بصارت او اہل ایال اور سرد پانی سے بھی زیادہ عطا فرما اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص محبت کو طلب فرمایا ہے خالص محبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سراپا محبت بن کر محبت کرے کہ بعض دفعہ ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ روحانی علم کے تمام شرائط پورے کرتے ہوئے طالب حق اپنے روحانی حال میں غرق ہوتا ہے مگر اس کی فطرت اس کے علم کے خلاف ام امور کی متقاضی ہوتی ہے یعنی علم ان باتوں کو پسند کرتا ہے لیکن اس کی فطرت اور جبلت ان کو پسند نہیں کرتی اب خالص محبت محبت یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ علم کا تابے ہو اور اپنی جبلت کی اثیاں شعاری کو خیال میں نہ لائے اس کی مثال یہ ہے کہ وہ اپنے ایمانی جذبے اور حکم ایمانی سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور حکم تبا کے تحت اہل و عیال سے محبت کرے محبت کے محرکات محبت کے متعدد وجوہ ہیں اور انسان میں یہ محرکات گوناگوں اور رنگا رنگ ہیں مثلا روح کی محبت قلب کی محبت نفس کی محبت اور عقل کی محبت پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا دعائیا کلمات میں اہل امال اور آب سرد کا جو ذکر ہے اس کے معنی یہ ہیں اور آپ کی یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ذریعے ہر قسم کی محبت کے ریشے دل سے نکل جائیں تاکہ اللہ کی محبت سب پر غالب آ جائے اور دل جان کے ساتھ خدا سے محبت کر کے اثر تاپا بندائے حق محبت بن جائے خواص کی محبت یہ پاک اور صاف محبت صرف خواص کے ساتھ مخصوص ہے اس کے نور سے نادر تباہ سرد ہو جاتی ہے اسی محبت کا نام محبت ذات ہے جو مشاہدہ سے حاصل ہوتی ہے جبکہ روح مواطن قرب میں اپنے پورے خلوص کے ساتھ جاگزی ہو شیخ واسطی رحمتہ اللہ علیہ کے سرشاد یوحب ہوں و یحبون کی تشریح و تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس طرح خدا ب ذات خود ان سے محبت کرتا ہے اسی طرح وہ بھی بذات خود اس سے محبت کرتے ہیں اس میں ضمیر لا کا مرجے ذات ہے صفات و کمالات کی طرف راجے نہیں ہے محبت عام اور خاص ایک بزرگ کا ارشاد ہے محب صادق کے لیے شرط یہ ہے کہ اس پر محبت کے سکرات طاری ہوں اگر ایسا نہ ہو تو اس کی محبت حقیقی نہیں ہے اس طرح محبت کی دو قسمیں قرار پاتی ہیں ایک محبت عام دوسری محبت خاص محبت عام کی تشریح حکم بجا لانے سے ہوتی ہے یعنی حکم بجا لانا محبت عام ہے بسا اوقات محبت عام مرکز علم سے نعمتوں اور احسانات کے باعث صادر ہوتی ہے ایسی محبت کا مخرج یعنی سرچشمہ صفات ہیں بعض مشائق نے محبت کو روحانی مقامات میں سے ایک مقام قرار دیا ہے ایسی صورت میں یہ عام محبت وہ ہے جس میں انسان کی کوشش اور تدبیر کا دخل موجود ہے یہ تو تھی محبت عام محبت خاص ذات کی محبت کا نام ہے جو مشاہدہ روح سے پیدا ہوتی ہے اور اسی محبت میں سکرات لاحق ہوتے ہیں یہ بندہ حق پر خدا بندے کریم کی جانب سے خاص احسان و عنایت ہے اس کا تعلق احوال سے ہے یہ ایک حال ہے کیونکہ یہ محض عطیائے ایزدی ہے اس میں بندے کی تدبیر اور کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ دعا کا مطلب ہے کیونکہ یہ کلام روح کے اس وجدان کا نتیجہ ہے جو محبت ذات سے بحران دوز ہے بلکہ یہ خاص محبت روح ہے اور اس روح کا قالب وہ محبت ہے جو صفات الہی کے مطلع سے ظاہر ہوتی ہے اور ایمان کے مطالعے سے طلوع ہوتی ہے جب یہ محبت صحیح طور پر رونما ہو جاتی ہے تو پھر اس دم یہ حضرات ارشاد خداوندی کے بموجب مومنوں سے آجزی اختیار کرتے ہیں ذلتا المؤمنین اس لیے کہ عاشق صادق محبوب اور اس کے پسندیدہ لوگوں کے سامنے اج کا اظہار کرتا ہے اور اس طرح کہتا ہے لا تفدی الف عین و ندقی ويكرم الف للحبيب المكرم ہزاروں آنکھ کی قربانیوں سے یہ آنکھ بچاتی ہے اور مکرم دوست کی خاطر ہزاروں لوگوں کی تعظیم کی جاتی ہے یعنی وہ خالص محبت ہے جو اسی طرح تمام روحانی احوال کی بنیاد اور ان کا باعث ہے جس طرح توبہ روحانی مقامات کی اصل بنیاد ہے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے جو شخص مکمل طور پر توبہ کو درست کر لے تو اس کے لیے زہد رضا اور توکل کے مقامات کا حاصل کرنا ممکن ہو سکتا ہے اسی طرح جس بندہ حق کی خاص محبت نقص سے بری ہے وہ فنا بقا سہو مہو وغیرہ کے تمام احوال سے بہراور ہو سکتا ہے توبہ بسابہ جسم ہے بمشابہ جسم ہے اس محبت خاص کے لیے توبہ کی حیثیت دو جسموں کی سی ہے کیونکہ یہ محبت عام پر بھی مشتمل ہے کہ وہ اس محبت کے لیے جست کی حیثیت رکھتا ہے اور جو کوئی محبوبین کا طریقہ اختیار کرے جو محبت کے راستوں میں سے ایک خاص راستہ ہے تو اس کو روحانی کمال حاصل ہوگا اور اب محبت خاص کی روح محبت عام کے قالب کے ساتھ جس پر توبت النسوح مشتمل ہے جمع ہو جائے گی اسی بنا پر شروع میں کہا گیا تھا بحضنطل جسمان جب بندہ حق اس طریقے کو مکمل کرے گا تو پھر وہ روحانی مقامات کے مختلف اتوار میں منقلب نہیں ہوگا اس لیے کہ روحانی مقامات کو مختلف صورتوں میں منتقل ہونا اور ایک مقام سے ترقی کر کے دوسرے مقام پر پہنچنا ان عاشقوں اور مجاہدوں کے اتوار ہیں جنہوں نے اس راہ میں ابتدا کی ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے والذین جاہدو فینا لنهدینہم سبلنا جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرنے والے ہیں ان کو ہم اپنا راستہ دکھاتے ہیں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے ویہدی الیہ من ینیب پارہ نمبر 25 اسی کی طرف جو رجوع کرتا ہے اس کو وہ ہدایت یاب کرتا ہے اس آیت بالا میں عاشق کے حق کی طرف رجوع کرنے کو ہدایت کا اصل ذریعہ اور سبب بتایا گیا ہے اور محبوب کے حق میں یہ سراحت کی ہے کہ اللہ ہو یچ تبھی الہ ہی میں اللہ جسے چاہے برگزیدہ کر لے اس ارشاد میں کوشش و اشتہاد کو برگزیدگی کا سبب اور موجب نہیں بتایا گیا محبوبین کے طریقے کا کمال بس جو کوئی محبوبین کے طریقے کو اختیار کر لیتا ہے وہ مقامات کے تمام اتوار اور تغیرات کی بسات کو طے کر لیتا ہے یعنی مقامات کے تمام مختلف اطوار کے اتوار کے مراحل کو وہ طے کر لیتا ہے اور روحانی مقامات کے تمام و کمال اوصاف بھی اس کے پابند ہوتے ہیں اور بندہ حق مقامات کے تمام اوصاف کو نکال کر اپنا لیتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں محبت خاص کے انوار کی ہوتی ہیں بس وہ اپنے اندر سے نفس کے ملبوس لباس کو تمام اوصاف نفسانی کے ساتھ اتار ڈالتا ہے اور اس دم یہ مقامات کلی طور پر صفات نفسانیہ سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں یعنی زہد سے رغبت کا تصفیہ کیا جاتا ہے اور توکل اس قلت اتحاد کو دور کرتا ہے جو جہل نفس سے پیدا ہوا تھا اور رضا کشمکش اور منازیت کی رگوں کو بھڑکنے سے باز رکھتی ہے یہ منازیت اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ نفس میں جمود باقی رہے تاکہ محبت خاص کا آفتاب تاباں ہو کر اس جمود اور اس کی ظلمت کو دور کر دے اس طرح اس وقت تک نفس جمود اور ظلمت میں رہتا ہے محبت خاص کے نتائج جب محبت خاص متحقق ہو جاتی ہے تو نفس میں لینت یعنی نرمی پیدا ہو جاتی ہے اس کا جمود ختم ہو جاتا ہے محبت خاص کے نتائج جب محبت خاص متحقق ہو جاتی ہے تو نفس میں لینت یعنی نرمی پیدا ہو جاتی ہے اس کا جمود ختم ہو جاتا ہے بس اس مرحلے پر زہد اس کی نفسانی رغبت کو کس طرح دور کر سکتا ہے جب کہ محبت کی رغبت نے اس کی تمام نفسانی رغبتوں کو جلا ڈالا فماذا ای منہ منرقت رغب اس طرح جبکہ خدا وندے کارساز یعنی وکیل کے مشاہدے سے اس کے اندر بصیرت پیدا ہو چکی ہے تو اس مرحلے پر توکل کیا اصلاح کرے گا رضا عروق کی کشمکش کو کیا دور کر سکے گی جبکہ اس کا سراپا ہی اس منازیت کے باعث درست نہ ہو شیخ رودباری باری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم اپنی ہستی کی قید سے باہر نہیں نکلو گے اس وقت تک تم محبت کی سرحد میں قدم نہیں رکھ سکتے شیخ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس کو کسی کی محبت قتل کر دے اس کو اس قتل کا خون بہا یہ ملتا ہے کہ وہ محبوب کا دیدار کرے اور جس کو کسی کا عشق قتل کر دے تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ محبوب اس کو اپنا ہم نشین بنا لیتا ہے بروایات شیوخ بہرحال مقامات کے اتوار کی سیر عام عاشقوں کا طریقہ ہے اور اتوار کی دسات کو لپیٹ دینا خاص عاشقوں کا شیوا ہے یہی وہ محبوب ہیں جن کے بلند عزائم مقامات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں خواہ وہ مقامات طبقات سماوی کے مدارج ہی کیوں نہ ہوں یہ روحانی مقامات ان لوگوں کے مواتن ہیں جو اپنی ہستی کے باقیات کے دامنوں سے الجھ الجھ کر گر پڑتے ہیں یعنی لاس ہستی جن میں موجود ہے ایک محترم شیخ نے شیخ ابراہیم الخواس رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ کو تصوف نے کہاں تک پہنچا دیا ہے انہوں نے جواب دیا توکل تک یہ سن کر انہوں نے فرمایا ابھی تم تو اپنے باتن کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہو ابھی تم اس منزل سے دور ہو جہاں منزل توکل میں فنا ہو کر وکیل کا مشاہدہ کر سکو یعنی دیدار الہی کر سکو نفس اور زاہد کی کشمکش جب نفس اپنی صفت کو برجہ رکھتے ہوئے زہد کے دائرے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو زاہد اس کو اپنے زور سے پھر اسی دائرے میں واپس کر دیتا ہے یہی کچھ حال متوقل کا ہے کہ جب اس کا نفس جمبش کر کے نکلنا چاہتا ہے تو اس کو اس کے دائرے میں لوٹا دیا جاتا ہے نفس کی یہ حرکات وجود کے وہ آثار ہیں جو باقی رہ گئے ہیں جن کی اصلاح علم کی سیاست کے ذریعے ہو سکتی ہے ایسی حالت میں وجود وجود روح قرب کی نسیم سے دور ہی سے محظوظ ہوتا ہے ہر ایک اپنے اپنے مبلغ علم کے مطابق حق بندگی ادا کرتا ہے اور اسی کے بقدر اس کی جدوجہد جہد ہوتی ہے لیکن جو شخص محبت کے اتوار میں تبدیل ہوتے رہنے کا خاص طریقہ اختیار کرتا ہے وہ ان آثار باقیہ وجود سے فضل ربی کے تجلیات میں چھپ کر چھٹکار حاصل کر لیتا ہے بلکہ جو کوئی اہل قرب کے نور کے لباس کو پہن لیتا ہے اس کی روح اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کو ہمیشہ کے لیے حوادث و انقلاب سے محفوظ و مضعون کر دیتی ہے یہاں نہ اس کو کسی چیز کی طلب پریشان کرتی ہے اور نہ کسی چیز کے زیاں سے اس کو پریشانی ہوتی ہے یہاں تک کہ مقامات زہد و توقل و رضا تو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے لیے موجود نہیں ہوتا فلزد و توکل و رضا کا انفی و ہوا غیرہ کا انفی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ خواہ وہ کسی حال میں زندگی بسر کرے وہ زاہد ہے زہد کا مقام تبدیل نہیں ہوگا اور اگر کبھی دنیا کی طرف اس کی رغبت ہوگی بھی تو اللہ کے لیے ہوگی اس کے اپنے نفس کے لیے نہیں ہوگی یا اگر وہ اسباب کی طرف توجہ کرے جب بھی وہ متوقل رہے گا اگر اس کے اندر کراہیت کا جذبہ بھی عود کر آئے جب بھی وہ راضی برضا رہے گا اس لیے کہ اس کے نفس کے لیے ہی اور اس کا نفس حق کے لیے ہے اس لیے کہ نفس کے لیے ہی اور اس کا نفس حق کے لیے ہے اس لیے اس کی ایک کراہیت بھی حق کے لیے ہے بہرحال اس کو اس حال پر پہنچنے کے بعد اس کا نفس لوٹا دیا جاتا ہے اس کا عام ودائی یعنی خواہشات اور پاکیزہ صفات جو عطیائے خدا ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں یعنی نفس ان تمام لوازم اور صفات کے ساتھ اس کو لوٹا دیا جاتا ہے اس مق پر اس کا ورد اس کی دوا اس کی بیماری اس کی شفا بن جاتی ہے اب صرف قلب خداوندی ہی اس کے لیے زہد و توکل اور رضا کے روحانی مقامات کی قائم مقام ہو جاتی ہے یعنی زہد و توکل اور رضا کے بجائے اس میں مولا کی طلب پیدا ہو جاتی ہے ارباب طریقت کے اس خصوص میں ارشاد رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے عاشق کی آہو فغاں کو اس وقت تک چین نہیں ہوتا جب تک اس کی رسائی محبوب کے پاس نہ ہو جائے شیخ ابو عبداللہ القرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت کی حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے محبوب پر اپنی ہر چیز قربان کر دو اور تمہارے پاس کوئی چیز باقی نہ رہے شیخ اب الحسین الوراق فرماتے ہیں اللہ کی شدید محبت سے ایک سرور خاص حاصل ہوتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ محبت دل میں اس آگ کی مانند ہے جو ہر گندگی یعنی کوڑے کرکٹ کو جلا دیتی ہے شیخ یاہیا بن معاد رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے عاشقوں کا صبر زاہدوں کے صبر سے زیادہ سخت ہے اور ہے بھی تعجب کی بات کہ انسان اپنے محبوب سے کیوں کر صبر کر سکتا ہے ایک اور بزرگ فرماتے ہیں جو اللہ کی محبت کا دعوی کرے اور گناہوں اور حرام چیزوں سے پرہیز نہ کرے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے اسی طرح وہ بھی جھوٹا ہے جو اپنے ملک کو خرچ کیے بغیر جنت کی محبت کا دعوی کرے اور وہ بھی جھوٹا ہے جو فقیروں سے محبت نہ کرتا ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوی کرتا ہو حضرت رابع بسرية رحمت الله لي أشعر برتي رهتتين لغسي الآلة وأنت تظهر حب Aghaviー هذا العمر في الفعال بضي لو كان حبك صادقا لا أطأت إن المحب لمن يحب مطي الفت حق کا ہے دعویٰ اس پر نافرمانیاں اللہ اللہ کس قدر دیکھو تو ہے حیرت کی بات دعوی الفت اگر سچ تھا تو ہونا تھا متی عاشق صادق تو کرتا ہے صدا اطاط کی بات یہ محبت روحانی احوال کے لیے وہی مرتبہ اور حیثیت رکھتی ہے جو توبہ مقامات کے لیے رکھتی ہے بس اگر کوئی روحانی حال کا مدئی ہو تو اس کی محبت کو پرکھا جائے اور جو محبت کا دائی ہو اس کی توبہ کو پرکھنا چاہیے اس لیے کہ توبہ محبت کی روح کا قالب ہے اور اسی کی بنا پر تمام احوال جو امراض ہیں جوہر روح کے ساتھ قائم رہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والوں نے دنیا اور آخرت کا تمام شرف سمیٹ لیا ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرج من ہو انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے بس یہ محبان خدا خدا کے ساتھ ہیں شیخ ابو یعقوب السوسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح محبت اس وقت پائے ثبوت کو پہنچ سکتی ہے جب تم محبت کے مشاہدے سے نکل کر محبوب کے مشاہدے کے دائرے میں پہنچ جاؤ اور یہ اس وقت تک ممکن ہے کہ محبت کا علم فنا ہو جائے جب کہ اس کا محبوب غائب ہو اور اس کا تعلق محبت سے نہ رہے جب اس طرح محب اس محب محبت کی قید سے نکل جاتا ہے یعنی قید محبت باقی نہیں رہتی تو اس وقت وہ ایسا عاشق ہوتا ہے جو محبت کے ب... جو بغیر محبت کے ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نظریہ محبت حضرت جنید بہدادی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عاشق کا اپنی صفات ترک کر کے محبوب کی صفات کا قبول کر لینا محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا یہی مفہوم و مطلب ہے فائدہ احب تہ کن تو لہو سم آؤں جب میں سے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت اور بینائی بن جاتا ہوں جب محبت صفحہ اور کمال کے درجے پر پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنے تمام اوصاف کے ساتھ اپنے محبوب کی طرف مائل ہو جاتی ہے لیکن جب وہ جد کی غایت کمال کو پہنچ جاتی ہے تو وہ ٹھہر جاتی ہے اس محبت کی دستگیری کرتی ہے جو سچی محبت اور انتہائی جد کے باوصف اپنے مقصد کے حصول میں ناکام رہا ہے اس منزل پر پہنچ کر محبت ازراہ ہمدردی محبوب کی صفات کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اس وقت صفات محبوب کو اختصاب کر کے اس کے فوائد حاصل کر لیتا ہے اور یہ کہنے لگتا ہے انا من احو ومن من انا انا روحانا خللنا بدنا فا البسر طنی البرت وبصرت البصرتنا۔ مٹا کے فرق دوئی ایک ہو گئے ہیں بدن جو روحیں دو تھیں ہے ان کے لیے یہی ایک تن میرا یہ دیکھنا ہے اس کا دیکھنا گویا اور اس کا دیکھنا میرا نظارہ ہے بے من اور یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے یہ حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تشریح و تفسیر ہے کہ تخلقو بے اخلاق اللہ تم اللہ کے اخلاق کے سانچے میں ڈھل جاؤ بہرنو جب نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اس میں کمال تسکیہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں محبت الہی کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے لیکن قانون قدرت کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے محبین کا تسکیہ نفس توفیق اور غیبی امداد سے کرتا ہے چنانچہ جب ان کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے اور کامل تہارت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ روح کو محبت کی کشش سے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اس کو اپنی صفات و اخلاق کا خلعت پہنا دیتا ہے اس طرح وہ مرتبہ وصول میں پہنچ جاتا ہے کبھی عاشق کا شوق اس مرتبہ وصول سے بھی آگے کی چیز طلب کرتا ہے کہ عطایاء الہی غیر متناہی ہیں اور کبھی وہ اسی موجودہ عطیاء خداوندی ہی پر قانے رہتا ہے اس وقت اس کی آتش شوق سرد پر جاتی ہے لیکن اسی ذوق و شوق سے حاصل کردہ صفات کے باعث وہ اس مرتبے پر اچھی طرح جاگزی رہتا ہے ورنہ اگر یہ ذوق و شوق محرک نہ ہوتا تو محب کو اس درجے سے رجت ق کہہ کری یعنی الٹے پاؤں ہونا کرنا پڑتی اور اس کے نفس کے صفات دوبارہ ظاہر ہو جاتے اور محب اور قلبے محب کے درمیان حائل ہو جاتے ہم نے مرتبہ وصول کا جو مفہوم پیش کیا ہے اگر کوئی شخص اس کے خلاف کوئی اور مفہوم مراد لیتا ہے اور کوئی اور نظریہ اس کے پیش نظر ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ نسرانیوں کے نظریہ ناسوت و لاہوت سے متاثر ہے اور اس کو صحیح سمجھتا ہے قیام محبت نور یقین کے غلبے سے حاصل ہوتا ہے اس تغرا کو فنا کے مسئلے میں تمام شیوخ یہی کہتے ہیں بتغیر الفاظ کہ مقام محبت نور یقین کے غلبے سے حاصل ہوتا ہے نفس کی باقی ماندہ کجرویوں کے زوال سے پاک و صاف ہو جائے تو اس وقت قلب پر ذکر کے اثر سے مقام حق ال یقین حاصل ہو جاتا ہے اور صفات نفس باقی تھیں ان کی آلائشوں سے انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے جب محبت صحت کے درجے پر پہنچ جاتی ہے تو اس وقت اس پر احوال مرتب ہونے لگتے ہیں شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک ایسا جامع شراب ہے کہ اگر حواس اس سے متاثر ہو جائیں تو ان میں سوزش برپا ہو جاتی ہے اور اگر وہ نفوس میں جاگزی ہو جائے تو وہ نیست ہو جائیں محبت کا ظاہر و باطن کہا جاتا ہے کہ محبت کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اس کا ظاہر تو رضائے محبوب ہے اس کا باطن یہ ہے کہ وہ محبوب پر اس طرح فریفتہ ہو کہ سوائے محبوب کے کسی چیز کا ہوش نہ رہے نہ دوسروں سے اس کا تعلق باقی رہے اور نہ اپنی ذات سے اس کا کچھ تعلق رہے شوق شوق محبت کا اعلیٰ ترین جذبہ ہے اور عاشق صادق میں ہمیشہ یہ ذوق و شوق موجود ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی قدرت لا نہایت ہے بس جب عاشق صادق کسی روحانی حالت پر فائز ہوتا ہے تو وہ موجودہ حالت کو ناقص سمجھتے ہوئے دوسری ماورا آگے پیش آنے والی حالت کو زیادہ مکمل حالت سمجھتا ہے کسی شاعر نے کہا ہے حزنی کا حسنک لزا ولا لذا حزن میرا حسن تیرا دونوں ہیں لا انتہا ایک ہی منزل پہ گویا حق نے ان کو کر دیا محبت کا یہ شوق جو دل میں پیدا ہوتا ہے وہ قصبی نہیں ہے یعنی کوشش اور تدبیر سے اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ ایک خدائی دین ہے جو اللہ کے خاص محبین کے لیے مخصوص ہے شیخ احمد بن الحواری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ دارانی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو انہیں روتے ہوئے پایا میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اللہ آپ پر رحم فرمائے انہوں نے کہا کہ اے احمد جب یہ رات چھا جاتی ہے تو محبت کرنے والوں کے قدم بچ جاتے ہیں اور ان کے رخساروں پر ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں اس پر خداوند تعالی ان کی طرف متوجہ ہوتا اور فرماتا ہے وہ لوگ میری نظروں کے سامنے ہیں جو میرے کلام سے لذت یاب ہوئے ہیں اور میری مناجات سے استراحت پاتے ہیں میں ان کے خلوت قدوں سے واقف ہوں اور میں ان کی گریا وزاری کو سنتا ہوں اے جبرائیل ان سے پکار کر کہہ دو کہ میں تم کو روتے ہوئے کیوں دیکھتا ہوں یہ کس مخبر نے تم کو بتایا ہے کہ محبوب اپنے دوستوں کو آگ میں جلاتا ہے پھر میں کس طرح ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کروں کہ جب رات بھی جاتی ہے تو وہ لوگ میری خوشامد کرتے ہیں اور میں قسم سے کہتا ہوں کہ جب قیامت کے دن یہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹاؤں گا اور جنت کے باغات ان کے لیے وقف کر دوں گا یہ ان محبین صادق کا حال ہے جو شوق کے مقام پر پہنچ چکے ہیں اور محبت میں ذوق و شوق کا وہی مقام ہے جو توبہ میں ضہط کا جب توبہ درست ہو جاتی ہے تو ظُحت کا ظہور ہوتا ہے اسی طرح جب محبت جاگزی ہو جاتی ہے تو شوق ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قم اولا و اجلت ال ربی بارہ سولہ سورہ تاہا حضرت موسا علیہ السلام نے کہا وہ لوگ میرے پیچھے پیچھے ہیں اے رب میں جلدی سے تیری طرف آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے شیخ واسطی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں کہ اس آیت سے محبت کا ذوق اور دوسری چیزوں سے گریز اور استحانت کا جذبہ اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ مکالمۂ الہی کا شوق اس قدر ان میں موجن تھا کہ انہوں نے الواحِ توریت پھینک دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہم کلامی نکل جائے شیخ ابو عثمان رحمتہ فرماتے ہیں کہ شوق ثمرت المحب کہ شوق محبت کا نتیجہ اور سمرہ ہے بس جو کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں شوق ملاقات بھی پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فین اجلا اج اللہ <لَآت> یعنی مدت لاہی ضرور آنے والی ہے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے شیخ ابو عثمان نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ارشاد لاہی کا مقصد یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا شوق شوق دید تم پر غالب ہے اس لیے میں تمہاری ملاقات کے لیے ایک وقت مقرر و مخصوص کر دیا ہے اور عن قریب تم اس کے پاس پہنچ جاؤ گے جس کی ملاقات کا تم کو اشتیاق ہے میرا نظریہ شوق حضرت ضنون مصری رحمۃ فرماتے ہیں کہ شوق ایک اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام ہے جب انسان اس درجے پر پہنچ جاتا تو پھر شوق کے ملاقات میں موت کی تاخیر کو پسند نہیں کرتا اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ شوق جو دنیا میں حصول مراتب روحانی کے لیے محبت کرنے والوں کے اندر پیدا ہوتا ہے اس شوق سے مختلف ہے جس میں مرنے کے بعد دیدار الہی کی امید ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اہل محبت کو ان نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے جن کا تعلق روح سے ہے اور جن کو وہ بڑے شوق سے طلب کرتے ہیں اور یہ بات ان کے علم میں ہوتی ہے بلکہ ان کا شوق اس مرحلے پر علم میں تبدیل ہو جاتا ہے اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بات ضروری نہیں کہ مقام شوق میں موت کی تاخیر کو برا سمجھا جائے بلکہ اکثر ہوش مند شاق محض اللہ کے لیے دنیاوی زندگی سے بالحیات رب جلیل عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل ان سولہ و نسخی و و مماتی لہ رب العالمین پارہ نمبر آٹھ سورہ انعام اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت ہر چیز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے بس جو اللہ تعالیٰ کے لیے زندہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ مناجات اور محبت کی لذت عطا فرماتا ہے اور اس کی چشم حقیقت بھی اس نورانی دولت اور نقدی سے مملو اور مشحور ہو جاتی ہے اس مرحلے کے بعد اس کو ایسی روحانی نعمتیں دنیا ہی میں عطا کر دی جاتی ہیں جو مقام شوق پر متمکن ہونے کے بعد عطا کی جاتی ہیں اور ان کا اس شوق کی زندگی سے کسی قسم کا تعلق نہیں جو موت کے بعد کی زندگی میں پیدا ہوگا اس بزرگ نے مقام شوق کا بالکل انکار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ شوق تو غائب کا ہوتا ہے ایک دوست دوسرے دوست سے غائب ہی کب ہوتا ہے جو شوق پیدا ہوا ہے شیخ انطقی رحمت اللہ علیہ سے شوق کی حقیقت کے بارے میں دریافت کیا گیا انہوں نے فرمایا شوق تو غائب کا ہوتا ہے اور میں نے جب سے اسے پایا ہے اس سے غائب ہی نہیں ہوا پر شوق کیسا میری رائے میں شوق سے علل اطلاق انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے اس لیے کہ روحانی نعمتوں اور اتھیوں کے مراتب جو قرب الہی کی نشانیاں ہیں جب غیر محدود ہوں تو ایسی صورت میں محبت کے شوق کا انکار کیوں کر ممکن ہے جہاں تک وجود کی نسبت کا تعلق ہے وہ محبوب حقیقی نہ تو غائب ہے اور نہ مشتاق لیکن بائیں ہمہ طالب حق ان مراتب کا مشتاق ضرور ہے جو قرب کی نشان میں موجود نہیں ہے ان کا مشتاق اور خواہاں ہے جب یہ بات ہے تو پھر کس طرح شوق کا انکار ہو سکتا ہے جبکہ ذوق اور شوق کی موجودگی کی ثابت ہے جذبہ شوق کا انکار ممکن نہیں ہے اس جذبہ شوق کے پیدا ہونے ایک ہی ایک دوسری وجہ ہے اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان میں بشریت اور طبیعت او جہالت او نادانی اور اس کے علاوہ بھی ایسی باتیں موجود ہیں جو علم کے معیار پر کامل نہیں ہیں ان امور کا وجود اس کی آتش شوق کو بھڑکاتا ہے کیونکہ شوق ایک ایسا باطنی مطالبہ ہے جو ادنا اور اعلیٰ منازل کو کی طرف رسائی پر آمادہ کرتا ہے اور یہ طلب اور تڑپ محبین صادق میں پائی جاتی ہے اس لیے جذبہ شوق جب پیدا ہو گیا تو پھر انکار کی گنجائش کہاں ہے اکابر صوفیہ اور نظریہ شوق ارباب تصوف میں سے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ مشاہدہ اور دیدار کا شوق دوری اور جدائی کے شوق سے زیادہ شدید ہوتا ہے اس لیے کہ غیوبت کے حال میں تو صرف دیدار کا شوق ہوتا ہے مگر جب دیدار اور مشاہدہ کی حالت ہوتی ہے تو محب محبوب کے فضل و کرم کا مشتاق ہوتا ہے یہ رائے میری نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے شیخ فارس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مشتاق لوگوں کے دل اللہ کے نور سے منور ہوتے ہیں پس جب ان میں جذبہ شوق کی تحریک پیدا ہوتی ہے تو ان سے جو نور پھوٹتا ہے اسے مشرق و مغرب کے بین جو کچھ بھی ہے جگمگا جاتا ہے اس وقت اللہ تعالی ان ارباب شوق کو فرشتوں کے روبرو کر کے فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو میرے مشتاق ہیں فرشتوں میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں بھی ان کا مشتاق ہوں شیخ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی اہل جنت کو اپنے دیدار سے محروم کر دے تو اہل جنت بہشت میں جانے کے خلاف اسی طرح فریاد کریں جس طرح دوزخی دوزخ میں جانے سے فریاد کریں گے یعنی دیدار و مشاہدہ کے بغیر جنت ان کے لیے کوئی کشش نہیں رکھتی ہے شیخ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ سے شوق کے بارے میں سوال کیا گیا کہ شوق کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کے شوق دل کی آگ اور جگر کی سوزش جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا نام ہے جو قرب کے بعد جدائی سے پیدا ہوتا ہے شیخ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ شوق اعلی ہے یا محبت انہوں نے جواب دیا محبت کہ شوق تو اسی سے پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مشتاق ایسا نہیں جس پر محبت کا غلبہ نہ ہو پس ثابت ہوا کہ محبت اصل ہے اور شوق اس کی فرا ہے شیخ نسر آبادی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے تمام مخلوق کے لیے مقام شوق ہے مگر ہر شخص مقام اشتیاق پر فائز نہیں ہو سکتا اور جو کوئی حال اشتیاق میں داخل ہو گیا تو پھر وہ اسی طرح بھٹکتا پھرتا ہے کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا حال انس انس بھی ایک حال روحانی ہے شیخ جنید رحمتہ اللہ علیہ سے جب انس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ہیبت کے وجود کے ساتھ حشمت کا اٹھا دینا انس ہے حضرت مصری رحمت اللہ علیہ سے انس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عاشق اور معشوق ایک دوسرے سے کھل جائیں یعنی تکلف درمیان میں نہ رہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باری تعالی سے عرض کی اور بار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے اور موسا علیہ السلام نے کہا تھا ارے انظر انک اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں اپنا جلوہ دکھا حضرت شیخ رویم رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار اسی موضوع پر ہیں اے دوست تو نے میرے دل کو اپنی یاد میں مشغول کر دیا ہے اب عمر بھر تیرے خیال سے میری زندگی الگ نہیں رہ سکتی مجھے تو نے اپنی محبت سے اس قدر مانوس کر دیا ہے کہ اب مجھے تمام انسانوں سے وحشت ہونے لگی ہے تیرا ذکر میرا مونس اور غم خوار ہے اب وہی ہر وقت تیری جانب سے مجھے مسئلہ کامیابی سناتا رہتا ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں اے میرے ارادوں کے مالک میری نگاہیں ہمیشہ تیری ہی طرف لگی رہیں گی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نصیحت روایت ہے کہ شیخ مطرف بن شخیر رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ تم ہمیشہ اللہ سے انس رکھو اور بس اس سے تعلق رکھو یعنی اسی کے ہو جاؤ کہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے اپنی خلوتوں میں انسانوں کی محفلوں سے زیادہ اللہ سے مانوس ہوتے ہیں اور لوگوں کو جن چیزوں سے زیادہ وحشت ہوتی ہے انہی چیزوں سے وہ زیادہ مانوس ہوتے ہیں اور جن چیزوں سے یہ عوام سب سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں ان چیزوں سے ان کو سب سے زیادہ وحشت ہوتی ہے شیخ واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شخص مقام و محلے انس تک نہیں پہنچ سکتا جو کائنات سے بیزار نہ ہو شیخ ابو الحسین الوراق رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے جو اللہ تعالی سے انس رکھتا ہے وہی اس کی تعظیم بھی کرتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عام مانوس چیزوں کی تعظیم اور ہیبت اس کے دل سے دور ہو جاتی ہے سوائے اللہ تعالی کے کہ اس کی ذات ایسی ہے کہ جس قدر تم اس سے انس کرتے جاؤ گے اس کی عظمت و حبت بڑھتی جائے گی جناب رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر دل لگانے والا فرمان پذیر ہوتا ہے اور پھر یہ اشعار پڑھے و لق التق فلف وادی مہدی و ابحت جسمی من اراد جلوسی مل جسم منی للیسی موانس و حبیبی قلبی في فلفوادی انیسی دل میں تجھ سے دل میں تجھ سے کلام کرتی ہوں جسم ہو لاکھ ہم نشیں کے قریب جسم گو قرب ہم نشیں میں سہی تو ہے دل کا انیس غیر نہیں حضرت مالک بندینار رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی مخلوق کی ہم کو چھوڑ کر اللہ کی ہم سے مانوس نہیں ہوتا اس کا علم کم ہو جاتا ہے اور اس کے دل کی بصارت ضائع ہو جاتی ہے اور عمر برباد ہوتی ہے ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ کے ساتھ گھر میں کون ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور مجھے اپنے رب کی ان سے کبھی وحشت نہیں ہوتی شیخ خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انس یہ ہے کہ مجالس قرب میں پہنچ کر ارواح محبوب سے ہم کلام ہوں محبت کی تازگی ایک عارف کامل نے واصلی نے اہل محبت کی تعریف اس طرح کی ہے اور محبت ہر لمحہ ان سے پیوستہ ہو کر تازہ ہو گئی ہے بلکہ حقائق سکون کے ساتھ ان محبت کرنے والوں کو اس نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے یہاں تک ہوا کہ ان کے دل فریاد کرنے لگے اور ارواہ شوق میں مشغول ہو گئیں ان لوگوں کی یہ محبت اور یہ شوق حق کی طرف سے حقیقت توحید کی جانب ایک اشارہ ہے جس کو الوجود باللہ کہتے ہیں اس وقت ان کی امیدیں اور ان کی آرزوئیں منقطع ہو جاتی ہیں اور ان پر خدا وند کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے اگر تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ اچھا جو مانگنا چاہو وہ مانگ لو تب بھی یہ حضرات وہ چیزیں نہ مانگتے جو ان کے لیے خدا وند نے اپنے کامل, علمِ کامل کے ذریعے مخصوص کر دی ہیں ان حضرات کو مارفت الہی حاصل ہے اس لیے ان کی پوری پوری توجہ اس کی ذات پر مرکوز اور مبزول رہتی ہے عوام ان پر اسی لیے حسد کرتے ہیں کہ ان کے دلوں سے تمام ہجوم اور خواہشیں نکال دی گئی ہیں مندرجہ ذیل اشعار اسی مفہوم کو واضح کرتے ہیں ترجمہ اشعار متفر خواہشیں میرے دل میں جمع تھیں جب میرے نفس نے تجھے دیکھا تو تمام خواہشیں یکجا ہو گئیں اب وہ لوگ بھی مجھ پر حسد کرنے لگے جن پر میں حسد کرتا تھا جب سے تو میرا مولا بنا میں مخلوق کا آقا بن گیا میں نے عام لوگوں کے لیے ان کے دین اور ان کی دنیا کو چھوڑ دیا اب میرا شغل تیرا ذکر ہے اے میرے دین اے میری دنیا انس کن امور پر مشتمل ہے اللہ کی اطاط اس کے ذکر اس کے کلام کی تلاوت تمام عبادات انس میں شامل و داخل ہیں انس اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ اور اس کی نعمت ہے مگر یہ انس وہ حال نہیں ہے جو مقربین بارگاہ الہی کے ساتھ مخصوص ہے انس بھی ایک روحانی حال ہے اس وقت ظہور میں آتا ہے جب باطن بالکل پاک اور صاف ہو اور صدقے زہد کمال تقوا دنیاوی اسباب و علائق سے قطع تعلق وسوسوں اور خواہشات سے خود کو پاک و صاف کرنے سے اس میں صفح پیدا ہوتی ہے میرے نزدیک انس کی حقیقت یہ ہے کہ عظمت الہی کی درخشانی اور تابانی سے وجود کو صاف کیا جائے اور روح فتوحات کے میدانوں میں پھیل جائے انس کو استقلال بذات خود حاصل ہے اس میں قلب بھی شامل ہے اور یہ استقلال کے ساتھ ہیبت میں داخل ہوتا ہے اور روح جب ہیبت میں جمع ہو جاتی ہے تو نفس کے مقام میں تہ نشین ہو جاتی ہے اسی کا نام ان سے ذات ہے چونکہ ہیبت ذات مقام بقاء میں ہوتی ہے اس لیے کہ وہ گزرگاہ فنا سے عبور کر چکی ہے اس لیے یہ دونوں قسمیں یعنی انس و حیبت اس ان سے ذات سے مختلف ہیں جو فنا کے وجود کو ختم کر دیتے ہیں اور بقا حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ حیبت اور انس فنا سے پہلے جلال و جمال کی صفات کی مطالعے سے پیدا ہوتا ہے جس کو مقام تلوین کہا جاتا ہے یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ فنا کے بعد مقام تمکین اور بقا میں پہنچ کر مشاہدۂ ذات سے حاصل ہوا کرتی ہیں ان سے نفس مطمئنہ کو خضو اور ہیبت سے خوشو حاصل ہوتا ہے اور خضو اور خوشو تقریباً ایک ہی جیسے ہیں ہاں دونوں میں ایک لطیف فرق موجود ہے جس کو روح کے اشارے کی بنا پر سمجھا جا سکتا ہے حال قرب قرب بھی ایک روحانی حال ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وس جدو وقت سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے حدیث شریف میں وارد ہے اقرب میں یقون العبد من ہی فی سجود ہی یعنی بندہ سجدے میں اپنے رب کے قریب ترین مقام پر ہوتا ہے بس جب سجدہ کرنے والے کو سجدے کا مزہ چکھا دیا جائے تو وہ خداوند تعالی کے قریب پہنچتا ہے اور اپنے سجدوں سے ماکان بما یکون کی بسات کو جلد طے کر لیتا ہے اور پھر چادر عظمت کے کونے پر سجدہ کرنے کا شرف حاصل کر لیتا ہے اور وہ اللہ تعالی سے قریب ہو جاتا ہے ہم نشین ہم نشین کو نہیں پکارتا ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ جب میں حضوری محسوس کرتا ہوں تو یا رب یا اللہ کہتا ہوں لیکن ان کا بوجھ مجھے پہاڑوں سے بھی زیادہ معلوم ہوتا ہے ان سے پوچھا گیا کیوں انہوں نے فرمایا کہ ندا تو پردے کے اس طرف سے کی جاتی ہے اور اے اور اسے حجاب سے پکارتا ہوں اور کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی ہم نشین اپنے ہم نشین کو پکارتا ہے یہ ساری راز و نیاز کی باتیں ہیں اور ارشادات و کنایات ہیں جن کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا سکر اور مہویت پر مشتمل مقام مذکورہ بالا تصریحات میں ایک بہت ہی بلند مقام کا ذکر کیا گیا ہے جس کا قرب سے خاص تعلق ہے جس میں حال قرب پنہا ہے جو مہویت اور سکر کی کیفیت پر مشتمل ہے یہ مقامی مذکورہ اس بندے حق کو حاصل ہوتا ہے جس پر مہویت اور سکر کے اثرات اس قدر غالب ہوتے ہیں کہ اس کے اثرات سے وہ خود اپنی روح کے نور میں غائب ہو جاتا ہے یقون ذیل نفسی فی نوری روح ہی للبت سکر و قوت محو جب اس کو ہوش آتا ہے اور محویت میں کمی آتی ہے تو اس کی روح نفس سے اور نفس روح سے آزادی حاصل کر لیتا ہے بلکہ بندے کی ہر حالت و کیفیت اپنے محل اور مقام کی طرف لوٹ آتی ہے تو اس وقت وہ اپنے نفس سے مطمئنہ کی زبان سے جو اپنے مقام حاجت اور محل بندگی کی طرف لوٹ آئی ہے یا اللہ اور یا رب کہنے لگتا ہے اور روح اپنی فتوحات اور کمال احوال میں مصروف ہو جاتی ہے یہ صورت پہلی صورت سے زیادہ مکمل اور اقرب ہے اس لیے کہ صورت حال میں قرب کا پورا حق اس طرح ادا کیا گیا ہے کہ روح اپنی فتوحات کے لیے آزاد ہے اور چونکہ نفس بھی مقام عبودیت پر لوٹ آیا ہے اس لیے وہ مراسم بندگی بھی خوب ادا کر رہا ہے اور یہ عمر مسلمہ ہے کہ نفس جس قدر رسم عبودیت بجا لاتا ہے اسی قدر روح کو زیادہ حصہ ملتا ہے قرب لازال کے حص سے بطور وافر بہرمند ہوتا ہے یعنی جس قدر بندگی کی جاتی ہے اسی قدر روحانی حال اور اقرب الہی میں اضافہ ہوتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی بندوں کے دلوں سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے جتنا وہ بندوں کے دلوں کو اپنے سے قریب پاتا ہے اور تم یہ دیکھو کہ وہ تمہارے دل سے کتنا قریب ہے شیخ ابو یعقوب السوسی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تک بندہ, بندہ حق قرب کے خیال میں رہتا ہے اس وقت تک اس کو قرب حاصل نہیں ہوتا ہاں اگر وہ مقام قرب میں پہنچ کر قرب کے مشاہدے کا خیال ترک کر دے تب وہ رویتے قرب سے قرب میں پہنچ جائے گا اسی کا نام قرب ہے جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے میں زبان سے تیری مناجات میں اس لیے محفو ہوں کہ میں نے تجھے اپنے باطن میں پا لیا ہے اس طرح ایک اعتبار سے ہم یکجا ہیں اور, اور ایک اعتبار سے الگ الگ ہیں تیری عظمت و جلال نے میری آنکھوں کو تیرے دیدار سے محفوظ نہیں ہونے دیا بس میری محبت نے تجھے میرے دل کے قری کر دیا ہے شیخ زنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حق اللہ تعالی سے جس قدر قریب ہو جاتا ہے اسی قدر زیادہ اللہ تعالی کی حیت اس پر چھائی رہتی ہے جناب سہل بن عبداللہ تستری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقامات قرب میں سب سے قریب مقام حیا ہے یعنی حیا مقامات قرب سے سب سے زیادہ نزدیک مقام ہے شیخ انسرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اتباع سنت سے معرفت حاصل ہوتی ہے اور ادائے فرض سے قربت ملتی ہے اور نوافل ہمیشہ ادا کرنے سے محبت کا حصول ہوتا ہے حال حیا حیا بھی ایک روحانی حال ہے حیا کا ایک وصف عام ہے اور ایک وصف خاص ہے یعنی خیا یعنی حیا کا عام و خاص دو طرح پر اطلاق ہوتا ہے عام حیا یا وصف عام تو وہ ہے جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دیا ہے استا حق الحیاء حیا تعالی سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے اصحاب رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حیا تو کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس طرح نہیں یہ کامل حیا نہیں ہے بلکہ اللہ سے حیا کرنے کا پورا حق جو شخص ادا کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سر کی اور جو کچھ اس میں موجود ہے یعنی عقل و دانش فکر و خیال تذکرہ تحفظ وغیرہ پوری پوری حفاظت کرے اور اس طرح اپنے پیٹ کی بھی اور اس کے اندر کی چیزوں کی حفاظت کرے وہ موت اور مصیبت کو بھی یاد کرے اور جو اپنی آخرت کا ارادہ رکھتا ہے اس کو دنیا کی زینت ترک کر دینا چاہیے جس نے ان تمام باتوں پر عمل کیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے اللہ تعالی سے حیا کا پورا پورا حق ادا کر دیا اس حیا کا تعلق مقامات سے ہے بحض الحم المقامات یعنی عام حیا کا تعلق مقامات سے ہے حیا خاص کا تعلق احوال سے ہے یعنی خاص حیا ایک حال ہے اس کی مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا میں تاریخ جگہ پر بھی جب غسل کرتا ہوں تو اس وقت بھی اللہ تعالی سے حیا کرتا ہوں شیخ ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الباس سے بطور نصیحت فرمایا کہ میری یہ بات خوب یاد رکھو کہ حیا اور انس دونوں دل کا طواف کرتے ہیں جب وہ کسی دل میں زہد و ورا کو پاتے ہیں تو وہاں اتر جاتے ہیں ورنہ آگے روانہ ہو جاتے ہیں حیا کی عام تعریف حیا کی تعریف یہ ہے کہ بندے کی روح عظیم الجلال کے اجلال کے لیے سرنگوں ہو جائے اور انس یہ ہے کہ روح کمال جمال سے محزوز اور لذتیاب ہو اور جب یہ دونوں حیا اور انس جمع ہو جاتے ہیں تو یہ عطائے الہی کا منتہا اور کرم ہے جیسا کہ شیخ الاسلام نے ان اشعار میں فرمایا ہے أشتاقه فإذا بدأ أطرفت من أجلالي لا خيفة بل حيبة وسيانة للجمالي الموت في أدباري والعيش في إقبالي وأصدى عنه إذا بدأ وأروم طيف خيالي ہے شوق دید تاب نظارہ نہیں مگر عالم ہے کچھ عیب ہی روب جمال کا عالم ہے کچھ عجیب ہی روب جمال کا محرومی یہ نظارہ کا باعث نہیں ہے خوف ہے بد ہوں دوست کی شان جمال کا چھٹا وہ ان کا موت کا سامان ہو گیا دیدار میں گزر نہیں رنجو ملال کا وہ سامنے ہے میرے پر اٹھتی نہیں نظر پھر پہروں سامنا ہے اسی کے خیال کا ایک دانشمند کا قول ہے کہ جو شخص حیا کے ساتھ گفتگو کرتا ہے لیکن باتوں میں اللہ سے حیا نہیں کرتا وہ فریبی اور دے باز ہے شیخ ضنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا نام ہے دل میں حیبت الہی کی موجودگی کا اللہ تعالیٰ کی اس حشمت کے ساتھ جو تمہارے دل میں پہلے سے موجود تھی شیخ بن عطا رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم حیبت و حیا کے ساتھ عمل ہے علم ہے اگر علم سے ہیبت و حیا نکل جائے تو ایسے علم میں کوئی بھلائی نہیں ہے شیخ ابو سلمان رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندوں نے ان چار درجات پر عمل کیا ہے پہلا خوف پر دوسرا امید پر تیسرا تعظیم پر اور چوتھا حیا پر ان بندوں میں سب سے زیادہ بزرگی اور شرف اس کا ہے جو حیا پر عمل کرے اور اس کو اس امر کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر حال میں دیکھتا ہے اس لیے ایسا بندہ اپنی نیکیوں پر انہیں ان گناہگاروں سے زیادہ شرماتا ہے جس قدر وہ اپنے گناہوں پر شرماتے ہیں کسی بزرگ کا قول ہے جب اللہ تعالیٰ حیا والے انسان کی طرف نظر رماتا ہے تو اس کا اجلال و تعظیم ان کے دلوں پر چھا جاتا ہے اور یہ کیفیت دوامی ہوتی ہے حال اتصال شیخ الحسن نوری رحمتہ فرماتے ہیں کہ مکاشفات قلوب اور مشاہدات اسرار کا نام حال اتصال ہے ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اتصال کا مفہوم یہ ہے کہ اسرار باطنی کو مقام نسان میں پہنچا دیا جائے یعنی انسان اسرار باطنی کو فراموش کر دے ایک اور بزرگ کا کال ہے کہ اتصال یہ ہے کہ بندہ حق غیر خالق اور کسی کو موجود نہ پائے اور اس کا خیال سوائے ضائع حقیقی کے اور کسی طرف نہ ہو حال اتصال شیخ سہل بن عبداللہ تستری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو آزمائش کے لیے حرکت دی جاتی ہے تو وہ حرکت میں آ جاتے ہیں اور جب ان کو سکون ملتا ہے تو وہ حالت اتصال میں آ جاتے ہیں جناب یہ بن معاد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عامل چار قسم کے ہوتے ہیں پہلا طائب دوسرا زاہد تیسرا مشتاق چوتھا واصل اور طائب پر توبہ کا اور زہد زاہد پر زہد کا پردہ پڑا ہوا ہے اور شاخ پر حال کا پردہ ہوتا ہے صرف واصل ایسا ہے کہ کوئی شے حق کو اس سے نہیں چھپا سکتی یعنی اللہ تک پہنچنے سے کوئی چیز حارج و مانے نہیں ہو سکتی واصل اور متصل کا فرق شیخ ابو سعید القرشی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ واصل وہ ہے جس کے پاس خدا خود پہنچے اس لیے ایسے واصل کو قطع کا قطعی خوف نہیں ہوتا یعنی وہ اسباب سے نہیں ڈرتا کہ یہ وصل قطع ہو جائے گا متصل وہ ہے جو ملنے کی کوشش کرتا ہے متصل وہ ہے جو ملنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسے ہی قریب ہوتا ہے تو تعلق قطع ہو جاتا ہے ایسا خیال ہوتا ہے کہ واصل اور متصل کی تعریف میں مرید اور مراد کا ذکر کنایتن کیا گیا ہے کہ ان میں سے ایک شیخ کو مکاشفے کے ذریعے ہدایت ملی اور دوسرے کو اس لیے لوٹا دیا گیا تاکہ وہ مزید صحیح و اشتہاد کرے شیخ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واصلین کے تین شغل ہیں پہلا ان کی توجہ تمام تر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو دوسرا ان کا شغل صرف اللہ کی یاد ہو تیسرا اور وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کریں شیخ سباری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وصول ایک جلیل و عظیم مقام ہے جب اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے قریب ہو جائے تو اس وقت وہ اس کے راستے کو مختصر کر دیتا ہے اس کے بعد کو قرب سے اس کے بعد کو قرب سے بدل دیتا ہے شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واصل وہ ہے جس کو قرب رب حاصل ہے یعنی جس کو اپنے رب کی نزدیکی حاصل ہے حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل وصول وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے جوڑ دیا ہے اس لیے ان کی تمام قوتیں ہمیشہ محفوظ رہتی ہیں اور مخلوق کو ان کے رب تو ضبط سے بالکل روک دیا جاتا ہے شیخ زنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو راہ حق سے لوٹ آیا اور پھر وہ اس راستے راہ پر واپس نہیں جاتا اور جو اس کے قریب پہنچ گیا وہ پھر وہاں سے واپس نہیں آتا اتصال و مواصلت شیوخ نے اتصال اور مواصلت کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ جو بندہ حق اپنے ذوق و وجدان کی راہ سے یقین کامل کی منزل پر پہنچ جائے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ مرتبہ وصول سے متعلق ہو گیا یعنی مرتبہ وصول پر پہنچ گیا اس صورت حال میں بھی فرق مراتب موجود ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو طریق اعمال سے پا لیتے ہیں اور یہ ایک مرتبہ تجلی ہے اس حالت میں ان کو فعل سے موقوف حاصل ہو جاتا ہے اس لیے وہ اپنے فعل کو اور غیر کے فعل کو فنا کر دیتے ہیں اس صورت میں وہ دائرہ تدبیر اور اختیار سے نکل جاتے ہیں اور یہ وصول کا ایک مرتبہ اور درجہ ہے ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مقام انس اور حیبت پر ٹھہرے ہوئے ہیں جلال, جلال و جمال سے ان کے قلوب پر انکشاف ہوتا ہے ان کو تجلی طریق صفات کہتے ہیں اور یہ مقام بھی مرتبہ وصول سے ایک اور درجہ, درجہ ہے یعنی یہ دو درجے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مقام فنا کی طرف ترقی کرتے ہیں اور ان کے بطون پر یقین و مشاہدہ کے انوار کا نزول ہوتا ہے اور وہ شہود میں پہنچ کر اپنے وجود سے بھی غائب ہو جاتے ہیں اور یہ وصول کا تیسرا درجہ ہے جو خواص اور مقربین تجلی ذات کے لیے مخصوص ہے اس درجے سے بلند درجہ صرف حق الیقین کا ہے اور دنیا میں صرف خواص کے لیے اس کی ایک جھلک ہوتی ہے اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ نور مشاہدہ بندہ کے سراپا میں سرایت کر جاتا ہے جس سے اس کی روح قلب اور نفس یہاں تک کہ جسم بھی محظوظ ہوتا ہے یہ اصول کا سب سے اعلی مرتبہ ہے جب کوئی بندہ حق ان تمام شریف احوال کے ساتھ علم حقائق کو معلوم کر لیتا ہے تو اس وقت بھی وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ اس اول منزل ہی میں ابھی ابتدا پر ہے مرتبہ وصول کہاں ہائے ہائے وصول کے راستے کی منزلیں اتنی ہیں کہ آخرت کی لافانی عمروں سے بھی یہ منزلیں طے نہیں ہو سکتیں چہ جائے کا کہ ان کو دنیا کی مختصر عمر میں طے کیا جائے یہ بھلا کس طرح ممکن ہے حال قبض و حالے بست قبض و بست دونوں ہی عمدہ روحانی احوال ہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے و اللہ یقب اللہ تعالیٰ کم بھی کرتا ہے اور بڑھاتا بھی ہے مشائق قبار رحم اللہ نے اس موضوع پر بھی گفتگو کی ہے اور اس سلسلے میں بہت کچھ کچھ اشارات کیے ہیں لیکن ان اشارات سے مجھ پر ان دونوں کی حقیقت واضح نہیں ہو سکی دوسرے ارباب حق کے لیے یہ ارشادات کافی ہوں گے اس لیے میں یہاں ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں شاید کسی طالب حق کو اس کی ضرورت لاحق ہو اور اس کو میری یہ وضاحت پسند آئے قبض و بست کا مفہوم پہلے یہ ملحوظ خاطر ہونا چاہیے کہ قبض و بست کا ایک معلوم زمانہ او معین وقت ہوتا ہے کہ نہ اس سے قبل ان کا ظہور ہو سکتا ہے اور نہ بعد میں ان کا زمانہ اور معین وقت محبت محبت خاص کے ابتدائی حال میں ہوتا ہے آخر میں نہیں اور نہ ابتدائی حال سے قبل وہ لوگ جو بحکم ایمان محبت عامہ ثابتہ کے مقام پر ہیں یعنی عام محبت کے مقام پر جو لوگ ہیں اور صاحبان ایمان ہیں ان کے لیے نہ قبض ہے نہ بست بلکہ ان کو امید و بیم کے حال سے گزرنا ہوتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ان پر قبض اور بست کے احوال سے ملتی جلتی حالتیں گزرتی ہیں غلطی سے ان کو قبض و بست خیال کر لیا جاتا ہے اور نفسانی احتزاز اور طبی نشاط کو بست سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ رنج و نشاط کا سرچشمہ صرف نفس ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ نفس کی یہ صفات جوہر نفس کی بقا کے ساتھ موجود ہیں اور جب تک نفس امارہ کی یہ صفات موجود ہیں یہ احتزاز اور نشاط بھی باقی ہے رنج و عالم بھی نفس کے گلے کے پٹے ہیں یعنی نفس ہی کی صفات ہیں نشات کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بحر تباہ میں طلاتم کے وقت نفس کی موجوں کے مت کا نام ہے یا ارتفا کہہ لیجئے جب کوئی بندہ حق عام محبت سے ترقی کر کے خاص محبت کی ابتدائی منزل میں پہنچتا ہے تو وہ صاحب حال صاحب قلب اور صاحب نفس لوامہ بن جاتا ہے اس وقت سے اس پر قبض و بس کی کیفیات یکے بعد دیگر طار ہونا شروع ہو جاتی ہیں حالانکہ وہ ایمان کے مرتبے سے ایقان کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے اور محبت خاص کا حال اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کبھی قبض کی كبھی بست کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے شیخ واسطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی قبض سے تمہارے فائدے میں کمی کرتا ہے اور بست سے اس کو بڑھاتا ہے شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی قبض کے ذریعے تمہاری ذات کو سمیٹتا ہے یعنی کوتا کرتا ہے اور بست کے ذریعے اپنے واسطے تم کو بڑھاتا ہے قبض و بست کے اسباب جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ قبض کا وجود صفات نفس کے غلبے کے باعث ہوتا ہے اور بست صفات قلب کے غلبے سے ظہور میں آتا ہے جب تک نفس لوامہ رہتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کبھی وہ مغلوب ہوتا ہے اور کبھی غالب اور اس کشمکش کے نتیجے میں قبض و بست کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور جو صاحب نفس ہے وہ اپنے نفس کی وجہ سے تاریک پردے یعنی ظلماتی حجاب کے تحت ہوتا ہے اور صاحب قلب اپنے قلب کی بدولت حجاب نورانی کے تحت ہوتا ہے اور اسی اعتبار سے قبض و بست کی کیفیات کا ورود ہوتا ہے لیکن جب کوئی صاحب دل قلب کے حجاب سے نکل کر ترقی کرتا ہے تو پھر وہ حال کی قید میں نہیں رہتا یعنی پابند حال نہیں ہوتا اور اس جگہ پہنچ کر وہ قبض اور بست کے تصرف سے بھی نکل جاتا ہے اور جب تک وہ قلب کے نورانی وجود سے آزاد رہ کر بارگاہ قرب میں رہتا ہے تو حجاب نفس اور حجاب قلب سے بھی اس کو آزادی حاصل رہتی ہے جب وہ فنا اور بقا کے مقام سے لوٹ کر پھر وجود کی جانب آ جاتا ہے تو اس وقت وجود نورانی بھی جس کا نام قلب ہے لوٹ آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قبض و بست کی کیفیات بھی نمودار ہونے لگتی ہیں اور جب وہ پھر فنا و بقا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو قبض و بست کی کیفیات مفقود ہو جاتی ہیں شیخ فارس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبض پہلے ہے اور بست اس کے بعد ہے اور پھر ایسا حال آتا ہے کہ نہ قبض رہتا ہے اور نہ بست اس لیے قبض و بست کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب وجود کی حالت پائی جائے اور فنا و بقا کی حالت میں نہ قبض ہوتا ہے اور نہ بست قبض افرات بست کی سزا ہے قبض کی کیفیت بست میں افراد کی سزا کے طور پر پیدا ہوتی ہے اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب واردات غیبی کا نزول ہوتا ہے تو قلب بس سے معمور ہو جاتا ہے ایسے موقع پر نفس بھی اس بس سے کچھ چرا لیتا ہے اور جب اس روحانی جذبے کا اثر نفس پر پڑتا ہے تو وہ بتبا باغ باغ ہو جاتا ہے اور بست کی یہ افراد نشات کی شکل اختیار کر لیتی ہے بس اس کے مقابل کی کیفیت پیدا کر کے اس کو سزا دی جاتی ہے ہر قبض کی کیفیت کی اگر تحقیق کی جائے تو یہی معلوم ہوگا کہ وہ حرکت نفس اور اس کی صفات کے ظہور کا نتیجہ ہے پس اگر نفس کی اصلاح کر کے اس کو حالت اعتدال پر رکھا جائے یعنی وہ سرکشی اور بغاوت سے باز رہے تو کوئی صاحب دل قبض کی کیفیت میں مبتلا نہ ہو بشرط یہ کہ اس کی روح انس کے ساتھ اعتدال کی رعایت کو پیش نظر رکھے اور اللہ تعالی کے ارشاد پر کار بند رہے لَا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرحُ بِمَا آتَكُمْ تم گزری ہوئی چیزوں پر غم نہ کھاؤ اور نہ حاصل شدہ چیزوں پر بے تحاشا خوشی کرو اگر خوشی کے موقع پر اللہ تعالی کی طرف رجوع ہو کر جذبہ مسرت کو لطیف بنا دیا جائے تو وہ کشف بن کر قبض کا باعث نہیں ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا تو نفس نمودار ہو کر اپنی خوشی کا حصہ اس میں سے لے لیتا ہے اور یہ وہ فرا ہے جس کو اللہ تعالی نے ممانعت فرمائی ہے یہ قبض بسا اوقات مذکورہ بالا سبب سے پیدا ہوتا ہے اور یہ ایک لطیف ترین گناہ ہے جو مجب قبض ہے اور نفس اپنی متعدد حرکات و صفات کے باعث قبض کا باعث بنتا ہے اہل قبض و بست اور امید و بیم اہل قبض و بست میں امید و بیم کا وجود بھی پایا جاتا ہے اور اس طرح امید و بیم صاحب ان صحبت میں بھی موجود ہوتی ہے اور اس لیے کہ امید و بیم ضروریات ایمان سے ہیں یعنی ایمان کا حصہ ہیں لیکن قبض و بست عام اہل ایمان میں نہیں پائے جاتے کیونکہ اس کا فیضان فیضان قلب کم ہوتا ہے اسی طرح امید و بیم اہل فنا بکا اور مقربین میں بھی معدوم ہوتے ہیں اس لیے وہ قلب کے دائرہ عمل سے باہر ہوتے ہیں کبھی طالبان حق کے باطن پر قبض و بست کی کیفیات طاری ہوتی ہیں لیکن وہ اس کے اسباب کا پتہ نہیں چلا سکتے ان کا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کے دلوں پر قبض و بست کی کیفیتیں طاری ہیں روحانی حال و مقام سے بہت کم واقف ہوتے ہیں البتہ جو حال و مقام کا علم رکھتے ہیں ان سے قبض و بست کے اسباب پوشیدہ نہیں رہتے لیکن کچھ لوگوں پر قبض قبض و بست کے اسباب بھی ایسے ہی مشتبہ ہو جاتے ہیں جس طرح رنج و غم کو بربنائے اشتباہ قبض سمجھ لیا جاتا ہے اور نشاد کو بست البتہ جن کا قلب استقامت پر فائز ہے وہ اس اسباب سے ناواقف نہیں رہتا قبض و بس کی کیفیات طاری ہوئے بغیر وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جن کے نفوس نفوس مطمئنہ ہیں ان حضرات کے جو ہر نفس سے جوہر نفس سے ایسی آتش بلند نہیں ہوتی جو قبض کا سبب ہونی چاہیے اور نہ مختلف خواہشات سے ان کے نفس میں تلاتم برپا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بست کی کیفیت پیدا ہو نفس کا قبض و بست کبھی یہ قبض و بست صرف نفس میں ہوتا ہے نفس سے نہیں ہوتا سبر المسل عہد القبد و ابس و تفیسی چونکہ نفس مطمئنہ قلب سے ہے اس لیے قبض و بست نفس مطمئنہ میں تو ہوتا ہے لیکن قلب میں نہیں ہوتا عجب اور سبب اس کا یہ ہے کہ قلب روحانی شعاؤں سے گھرا ہوا ہے اور اس طرح محفوظ ہو, ہو کر قرب کی آرام گاہ میں پہنچ جاتا ہے پھر نہ قبض ہے نہ بست یعنی دونوں سے محفوظ رہتا ہے حال فنا اور حال بقا کہا جاتا ہے کہ فنا کا مطلب یہ ہے کہ لذات کو فنا کر دینا اس طرح کے بندے حق کے لیے کسی چیز میں کوئی حز باقی نہ رہے صرف یہی نہیں بلکہ خدا کی ذات میں اس طرح فنا ہونا کہ ہر چیز سے مشغولیت فنا ہو جائے جیسا کہ شیخ عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے عورت کو دیکھا یا کسی دیوار کو بس ایسا شخص ہر وقت تمام مخالفتوں سے کٹ کر یاد الہی میں مصروف رہتا ہے بقا کیا ہے بقا اسی فنا کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے اور بقا کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی ہر چیز کو فنا کر دے اور خود کو صرف اللہ کے لئے باقی رکھے کہا جاتا ہے کہ باقی وہ ہے جس کے لئے تمام اشیاء شے واحد بن جائے اور اس کی تمام حرکات حق کو موافقت میں ہو جائے بغیر کسی اختلاف کے یعنی وہ مخالفتوں کو فنا کر کے موافقات کے لیے باقی رہ جائے میرے نزدیک یہ جو کچھ کہا گیا ہے توبت النسوخ کے لیے اس کا اطلاق صحیح ہے فنا اور بقا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کبار کے اح... اقوال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں فنا کے سلسلے میں وضاحت ملتی ہے کہ وہ طواف میں مشغول تھے اس وقت ایک شخص نے ان کو سلام کیا انہوں نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اس نے اس امر کی شکایت ان کے کسی دوست سے کی انہوں نے اس کا جواب دیا ہم وہاں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کر رہے تھے یعنی اس شخص کو کس طرح دیکھتے اور سلام کا جواب دیتے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام اشیاء کا نظروں سے غائب ہو جانا فنا ہے جس طرح دیدار الہی کے وقت کوہ طور پر حضرت موسا علیہ السلام فنا ہو گئے تھے قرآن میں ہے خرموسا سائقہ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ہم وہاں اللہ تعالی ان کے سامنے کوئی چیز موجود نہیں تھی شیخ خراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فنا نام ہے حق کے ساتھ معدوم رہنے کا اور حق کے ساتھ موجود رہنا بقا ہے شیخ جنید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فنا یہ ہے کہ تمام لوگ تمہارے عصاف کے بیان سے آجز رہیں اور تم سے الگ رہ کر دوسرے کاموں میں مشغول رہیں یعنی تمہاری ذات سے ان کا کوئی تعلق نہ رہے شیخ ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم فنا و بقا کا دار و مدار مخلصانہ و وحدانیت اور صحیح بندگی پر ہے اور اگر اس کی علاوہ کچھ بیان کیا جائے تو وہ محض مغالطہ اور کفر و الہاد ہے شیخ خراز رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ فانی کی علامت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ جس نے فنا کا دعویٰ کیا اس کا سوائے اللہ تعالی کی ذات کے دنیا اور آخرت سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا شیخ ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ اہل فنا کی فنا میں صحت مقام یہ ہے کہ وہ علم بقا سے باخبر ہوں اور اس طرح اہل بقا کی مقام بقا میں صحت مقام یہ ہے کہ وہ علم فنا سے آگاہی رکھتے ہوں بہرحال فنا اور بقا کے سلسلے میں شیوخ حضرات کے اقوال بہت کچھ موجود ہیں اور ان میں سے بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ مخالفات کی فنا اور موافقات کی بقا یعنی خدا کی مخالفت کو فنا کیا جائے اور موافقات کو باقی رکھا جائے اور یہی بات توبت النسوح میں پائی جاتی ہے کہ اس کی بھی یہی خصوصیت ہے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ فنا کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی رغبت حرص اور امید ختم ہو جائے اور یہی تعریف زہد کی ہے یعنی ظہت کی بھی یہی خصوصیت ہے بعض نے اوصاف مضمومہ کو فنا کر دینے کا نام بقا سے اوساف محمودہ کو باقی رکھنے کا نام فنا رکھا ہے اور یہ تسکیت النفس ہے بعض حضرات نے فنائے مطلق کی طرف بھی اپنے اقوال میں اشارہ کیا ہے ان تمام اقوال سے فنا کے بعض پہلووں کی وضاحت ہوتی ہے مگر فنائے مطلق وہ ہے کہ جو خداوند تعالی کی طرف سے بندے پر مسلط ہو جائے اور خدا کا وجود بندے کے وجود پر غالب آ جائے فیغ غلب کون الحق کا سبح نہ و العبد اور اس فنائے مطلق کی دو قسمیں ہیں ایک فنائے ظاہر اور دوسری فنائے باطن اس اعتبار سے ظاہری فنا یہ ہے کہ حق کے تبارک و تعلیٰ کی تجلیات بندے حق کے افعال سے نمودار ہوں اور وہ بندے سے اس کے ارادوں اور اختیارات کو سلب کر لے یہاں تک کہ وہ حق کے سوا نہ اپنا کوئی فیل دیکھ سکے اور نہ غیر کا پھر اللہ تعالی کے ساتھ اس کے معاملے کا آغاز ہو مطلق فنا کا مقام میرے سننے میں آیا ہے کہ جو بندہ حق اس مقام سے سرفراز و سربلند ہوتا ہے وہ کئی کئی روز بغیر کھائے پیئے گزار دیتا ہے تا وقت یہ کہ اس معاملے میں بھی خداوند تعالی کا کوئی فیل نمودار نہ ہو اور یہ اس وقت تک نہیں کھاتا پیتا جب تک اللہ تعالی کی طرف سے کوئی شخص اس کے کھلانے پلانے پر متعین نہیں ہو جاتا حقیقت میں فنا اسی کا نام ہے کیونکہ اس فنا ہونے والے نے اپنے نفس کو اپنے سے غیر سب کو فنا کر دیا ہے اور اس کی نظریں ہر دم اللہ تعالیٰ کے فعل پر مرکوز رہتی ہیں اور غیر کے تمام افعال اس کی نظر میں فنا ہو جاتے ہیں باطنی فنا یہ ہے کہ بندہ حق کو کبھی صفات کے ذریعے مقاشفات حاصل ہوں اور کبھی عظمت ذات کے آثار کا اس کو مشاہدہ ہو اس کے باطن پر امر حق اس طرح مستولی ہو جائے کہ کوئی وسوسہ اور کوئی تصور باقی نہ رہے اور فنا میں غیوبت احساس ضروری نہیں ہے ہر چند کہ اس موقع پر بعض حضرات کے احساس بھی غائب ہو جاتے ہیں تاہم یہ صورت بطور کلی علل اطلاق فنا کے لئے ضروری نہیں ہے میں نے شیخ ابو محمد بن عبداللہ بصری رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا کیا سر باطن میں خیالات اور وسواس کا باقی رہنا شرک خفی ہے میں نے تو اس کو شرک میں تو اس کو شرک خفی ہی سمجھتا ہوں انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ایسی صورت فنا کے مقام پر پیش آتی ہے مگر انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ یہ شرک خفی ہے یا نہیں اس کے بعد انہوں نے شیخ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ وہ جامع مسجد میں و نماز میں مصروف تھے کہ مسجد کا ایک ستون گر پڑا اس کے گرنے کی آواز سن کر بازار کے لوگ جمع ہو گئے جب لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ شیخ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مصروف ہیں اور ستون کے گرنے کی ان کو کچھ خبر نہیں ہے ایسی ہی حالت استغراق اور باطنی فنا کی ہوتی ہے فنا کی مزید وضاحت اہل حق کا ظرف کبھی اس قدر وسیع ہو جاتا ہے کہ اس پر روحن اور قلباً فنا کا اطلاق ہوتا ہے بائیں ہماں وہ اپنے ارد گرد وقوع میں آنے والے افعال و اقوال سے بے خبر نہیں ہوتا فنا کی ایک صورت اور نوعیت یہ بھی ہے کہ اس کے تمام افعال و اقوال کا مرجے اللہ تعالیٰ کی ذات ہو اور وہ اپنے تمام امور میں اللہ تعالی کے حکم کا منتظر رہے تاکہ کاموں کا ذمہ دار وہ نہ بنے بلکہ اللہ تعالی ہو ایسا شخص جو اپنے اختیار کو ترک کر کے پھیلے خداوندی کا منتظر رہے اور ہر چیز میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے باطن میں تمام تر امور کو بھی اسی کی طرف رجوع کرے وہ بھی فانی ہے جب اللہ تعالیٰ اس فنا کے بعد اپنے اس بندے کے اختیار کو بحال کر دے اور اس کو امور متعلقہ کی انجام دہی میں تصرف حاصل کرنے پر اس کو مختار بنا دے یعنی وہ اپنے کاموں کو جیسا چاہے انجام دے اور وہ فعل خداوندی اور اس کی اجازت کا منتظر نہ رہے تو وہ بندہ حق باقی ہے باقی کا مقام باقی ایسے مقام پر فائز ہوتا ہے جہاں حق اور مخلوق میں حجاب باقی نہیں رہتا یعنی خلق حق سے محجوب نہیں ہوتی لیکن اس کے برعکس محجوب حق جو فانی ہے وہ خلق کے حق سے محجوب ہے یہ فنائے ظاہری ارباب قلوب اور ارباب حال کے لیے مخصوص ہے لیکن فنائے باطنی اس بندۂ حق کے لیے ہے جو احوال کی بیڑیوں سے رہائی پا کر احوال سے ترقی کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا ہے اور احوال کا مقید او پابند نہ رہا ہو بلکہ وہ اپنے دل کے دائرہ عمل سے نکل کر اس ذات تک پہنچ گیا ہو جو مقلب ہے اور قلب کے ساتھ نہ رہا ہو